امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگ ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے